ہاں جمال بھائی کدھر ہیں میسج نہیں آیا اس میں تو کالج سے لیٹ آتے ہیں تھوڑا ہاں والا ہاں تھا ون ففٹی فور تک کر دیں عَاجِلْتُ أَمْرَكُمْ عَلَى الْقَلَأِ وَأَخْبِرُ رَحْمِي أَهْلِي يَجْرُفُ إِلَيْكَ قَالَ رَبِّ مَنِ الْقَوْمُ الَّذِينَ تَعْذِّبُنِي وَكَذَّبُوا بِتُرُى بِي يَا إِلَٰهَ أَوْ أَنَا تَعَلِّمُ عَلَى الْقَوْمِ الْوَالِينَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ لِي أرحموا الرحيمين إن الذين اتفضوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفترين والذين عملوا السيئات متابوا من بعدها وآمنوا إن ربك بعدها لغفور رحيم ولأما سكت عن موسى الضضل أحضر أخذت الواحور لمسخدها هدوه و الحمد اللہ الرحمن الرحمن و لما فی عیدین اور جس وقت نادم و پریشان و پشمان ہوئے و راؤ اور انہوں نے دیکھا کہ بے شک وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے ہیں پالو تو انہوں نے کہا لََََََََََََََََََََ اللّنہ کہ اگر ہماری اوپر رحم نہیں کیا رب گنا ہمارے رب نے ويفرل لنا اور ہماری مغفرت نہیں فرمائی نفرت من الخاسرین تو یقینا ہم ہو جائیں گے بہت فساد پچھلے آيات ميں اس كى كنٹينيويشن میں یہ بات چل رہی ہے پچھلی آيات میں ذکر ہوا تھا کہ علیہ السّلام کو جس وقت درات دینے کے لیے بلایا گیا کتاب دینے کے لیے بلایا گیا تو یہاں پہ سامنے نے آپ کی قوم کے لیے وہ سارے زیورات جمع کر کے اسے ایک بچڑا بنا دیا اور ان لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو وہاں بتا دیا کہ آپ کے قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہیں تو علیہ السلام جس وقت واپس آئے دیکھا قوم اور میں مشغول تھی تو موسّیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ اور اور غمگین ہوئے اور اس شاید میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے پھر اپنی قوم کو سمجھایا علما سوک دفع ديں تو اس كى قوم بھی پوری نادم اور پشيمان ہى یہ محاورتن بولا جاتا ہے سك دفيدى ان كے ہاتھوں سے كوئى چيز گر جانا ويسے تو, تو بظاہر مانا يہ ہے کہ علامہ سوك دفيديں كہ ان كے ہاتھوں سے وہ چيز نكل گئى تو اس پہ وہ پچھتانے لگے پشمانہ ہونے لگے يعنى یعنی دين ایمان جو ان كى پاس تھا وہ ان کے ہاتھ سے گر گيا ليكن عربى محاورہ میں جس وقت مطلب كہ کوئی بندہ اپنے کیے بھی بہت پچھتا ہے نادم ہو پریشان ہو پشمان ہو تو اس کے لیے سکتا ایجی ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے معنی ڈائریکٹ معنی یہ ہے کہ جب وہ نادم ہوئے اور پشمان ہوئے وراؤ اور انہوں نے دیکھا ان کو اندازہ ہوا انہم قدل ہو کہ وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں مصلیہ السلام جب آئے اور ان کی حالت دیکھی اور پھر ان کو سمجھایا کہ یہ اگلی آیات میں اس کو آ ہے کہ کیا بتایا عبد اللہ و سلام نے تو ان کو اپنی گمراہی کا بہت بڑا احساس ہوا کہ ہم تو بہت بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہیں لََ اللہ ارحمن رب کہ اگر ہمارا رب ہمارے اوپر رہم نہ لیکن جو سب سے مطلب ہے کہ بہترین نام ہے اللہ کے سب نام اللہ کے بہترین ہیں لیکن جو کلمہ میں ہم پڑھتے ہیں الرحمٰ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے شروع کرتے ہیں قرآن بھی شروع کرتے ہیں کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں ہر چیز پہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس کی صفت رحمٰن کہ ہر چیز کا اللہ کی مرفرت اور رحمت وہ ہر چیز کا کیے ہوئے سب سے بڑی صفت ہے اللہ کی رحم اور اللہ کی رحم کی وجہ سے جتنی بھی مخلوقات کے لیے اللہ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہدایت کا سامان ہے رزق کا سامان ہے دنیاوی بزینت کا سامان ہے وہ سب اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے اور انسان کی مغفرت بھی اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہو جاتی ہے اس وجہ سے انہوں نے رحمت تصدہ پہلے کر دیا کہ اگر اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم نہ فرمائے و یک لنا اور ہماری مغفرت نہ فرمائے لینا من خاصرین تو یقینا نہ ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہوں گے وہ لمبا رجا آموس اب اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے وہ لمبا رجا اور جس وقت علیہ السلام واپس آئے علاقوں میں اپنی قوم کی طرف غذبان اصفان بہت زیادہ غصے میں اور بہت زیادہ رنجیدہ غذبان مبارک کثیرۂ غزل سے جو بہت زیادہ غصہ ہے اور اصفان رنجیدہ ملول خاطر بہت زیادہ مطلب کہ دل کے اوپر کسی کا دکھ ہو تو اس کے لیے ایسے پن اور بہت زیادہ غصے کے لیے بھی استعمال جاتے کبھی دو الفاظ لائے جاتے ہیں. ایک ساتھ غصے کے لیے جیسے مطلب یہ کہ اینگر غیر مطلب کہ ساتھ ساتھ اگر وہ انگلش میں یا بہت زیادہ غصے اور غذب کا شکار ہے <سؤال> جس طرح <سؤال> حضرت غیر غز غذب کا شکار ہے <سؤال> تو اس طرح مطلب کہ وہ الفاظ لائے جاتے ہیں تو دونوں مان اس کے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ غصے میں بھی تھے اور بہت زیادہ مطلب یہ کہ ان کو تکریف بھی پہنچی تھی ان کی رت پرستی کی وجہ سے خالہ السلام نے کہا بے سماں بہت بری بات ہے حلف تمولی جس چیز میں تم نے میری جانشینی کی ممبادی میرے پاس ہاں جب تم امرا رب کو کیا تم نے اپنے رب کی عمر سے عمر سے جلدی کی حکم سے جلدی کی کیا کی بھی آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا تھا کہ علیہ السلام آپ کے پاس تو رات لے کے آئیں گے کتاب لے کے آئیں گے اور آپ نے مطلب کہ یہ حکم آنے سے پہلے بہت زیادہ جلدی کی والکل الواح اور رکھ دیا ڈال دیا جو لوہ تھی کتاب تھی وا خز ہے اور پکڑ لیا اپنے بھائی کو سر سے یا جر ہوئے لئے اپنی طرف کھینچنے لگا اس میں جب مصعل السلام واپس آئے تو بہت زیادہ غصے میں تھے اور بہت زیادہ رنجیدہ تھے تو قوم کو جمع کر کے ان سے کہا کہ بے سماخلت کو مو نہیں تم نے میرے بعد ایک کیا بری عادت کی برا عمل کیا میری بری جان اشین کی میری جانشینی کا آپ نے یہ حق ادا کیا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ صحیح راستے پہ رہے اور میں آپ کے لیے کتاب لے کے آ رہا ہوں دستور بس پورے حیات لے کے آ رہا ہوں اور تم کن برے کام میں پڑ گئے بت میں پڑ گئے آجر تم امراء رب کیا تم مطلب کہ اللہ کے حکم کے انتظار نہیں کر سکتے تھے اور اتنی جلدی آپ لوگوں نے مچا لی اللہ کے حکم سے کہ کتاب میں لا رہا تھا اور تم لوگوں نے ہوا یہ کہ سامری نے ان کو جمع کیا اور کہا کہ مصلی السلام تو تیس دن ہو گئے نہیں آئے تو میں آپ کے لیے یہ بچڑہ بناتا ہوں اور یہی آپ کا خدا ہے تو اس نے بچڑا بنا دیا شروع دی تو سامری نے ان سے کہا لہٰذا کہ اللہ کو وہ الا موسا یہی تو وہ خدا ہے جو موسیق کا بھی خدا ہے اور آپ لوگوں کا بھی خدا ہے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے لرج ہے وہ کبھی آپ کے پاس سب نہیں آئیں گے ان حقدمات ہے موسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں تو سامری نے اس طریقے سے مطلب کہ قوم کو گمراہ کر کے ان کو بت پرستی میں لگا دیا تو نو علیہ السلام کو بہت زیادہ غصہ آیا والکل الکلوا اور جو تورات کی تختیہ لے کے آئے تھیں کتاب کی تختیہ لے کے آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ ضمورت کی تختیہ تھی جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتاری تھی اور اس میں وہ تورات کے سارے نسخے اور کتابت لکھی ہوئی تھی تو وہ بھی یہاں سے کچھ وہ نے کہا کہ اس نے پھینک دی لیکن جتنے بھی مطلب کہ ہمارے وہ ہے معرف القرآن اور دوسری تفسیر مذہب والے سب نے کہا ہے کہ انہوں نے رکھ دی نیچے مطلب کے رکھ دی ڈال دی وقت ہے اور پکڑ لیا اپنے بھائی کو سر سے کیونکہ جاتے وقت ہارون علیہ السلام کو اللہ کے ہرون علیہ السلام عمر میں آپ سے تین سال بڑے تھے تو اس کو اپنا خلیفہ بنا کے رکھ چھوڑا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ میرے بعد مطلب کہ قوم کو ہدایت پہ رکھے الاب سبی المسدین اور جو برے لوگ ہیں ان کے راستے پہ چلے یعنی ان کی باتوں میں آپ نہ آئیں تو اپنے بھائی کو سر سے پکڑا اور نصع علیہ السلام کو یہ گمان ہوا کہ میرے بھائی کے ہوتے ہوئے ہارون علیہ السلام کی ہوتی ہوئے جس کو اللہ تعالی نے نبی بنایا ہوا تھا وہ بھی نبی تھے روس علیہ السلام رسول تھے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ حرون علیہ السلام نبی تھے تو رسول النبی جس کو کتاب مل جاتی ہے وہ رسول اور جو ویسے مطلب کہ اللہ کی وہی اس پہ آتی یا آپ پیغام آتے ہیں لوگوں کو پہ پہنچانے کے لیے تو وہ نبی ہوتے ہیں تو وہ علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن جلال موس علیہ السلام کا زیادہ تھا اور موصع السلام کی دعا کی ہوئے سے اللہ تعالیٰ نے ہرن علیہ السلام کو بھی نبوت دی ہوئی تھی اور آپ کے نائب اور خلیفہ کے طور پر وہ بھی وہاں موجود تھے تو آپ کو احساس ہوا یا گمان ہوا موسی السلام کو کہ شاید یہ کوئی اس نے کوتا ہی کی ہے ہرون علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچانے میں یا ان کو یہ بت پرستی سے روکنے میں تو فوراً ہی اپنے بھائی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا یا جرل ہوئے اپنی طرف اس کو کھینچنے لگا تو ہرون علیہ السلام نے کہا قلب نہ نا امہ اے میرے ماں جائے اے میرے ماں ماں درزاد اے میرے ماں کے بیٹے یعنی یہ صرف اس کی مطلب کہ وہ محبت اور شفقت کو کے کی حصول کے لیے اس نے اس طرح کہا نہ وہ تو کہہ سکتے کہ یار ٹھیک کی اے میرے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں تو اس نے کہا اے, اے میرے ماں کے بیٹھے سگے ماں کے بیٹھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں ان القوم استدعفو نہیں بے شک میری قوم نے مجھے بے بس اور مجبور کر دیا تھا ضعیف کر دیا تھا میری بات مان ہی نہیں لیتے میں نے بڑا رکھنے کی کوشش کی بہت سمجھایا ان کو کہ مت پرستی میں مبتلا نہ ہو لیکن پھر بھی یہ قوم اتنے آگے گئی تھی مت میں اور اپنی خواہشات کے اتباع میں کہ مجھے بہت کمزور اور بے بس اور لاچار کر دیا تھا وہ کادو نہیں اور ان قریب تھا کہ وہ مجھے قتل بھی تو قتل کی دمکیاں بھی اورون علیہ السلام کو دی گئی اور آپ کی دلدرازی کی بھی کوشش انہوں نے کی اور ارون علیہ السلام کو ہر طرح سے بے بس اور لاچار کر دیا تھا اور ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی فلادمت بے الاضا میرے اوپر اپنے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اولادمت اور ہنسنے کا موقع نہ دیں بے آدھا میرے اوپر دشمنوں کو یہ جب بھی مطلب کہ کسی بندے کو تکلیف پہنچتی ہے مصیبت آتی ہے تو اس کے دشمن خوش ہو جاتے ہیں تو چونکہ اب انہوں نے دیکھا کہ ہرون علیہ السلام کے بالوں کو پکڑا ہوا ہے اور صلیتح میں ہے کہ پھر ہرون علیہ السلام نے کہا کہ لاتا وہ لے کے دیو اللہ کہ میرے داڑھی کو بھی نہ پکڑیں اور میرے بالوں کو بھی نہ پکڑیں تو یو علیہ السلام نے اس کو داڑھی سے بھی پکڑا اور بالوں سے بھی سر کے بالوں سے بھی پکڑا اور اس کو جھٹکے دینے لگے اور اپنی طرف کھینچنے لگے یہ تو انہیں کیا کیا وسیع کی وجہ سے تو ہرون علیہ السلام نے کہا کہ نہ مجھے داڑھی سے پکڑو نہ مجھے بالوں سے پکڑو قوم نے مجھے بہت زیادہ کمزور اور بے بس اور مجبول کیا تھا اور میرے قتل کے درپے تھے تو اب ان دشمنوں کو ان مخالفین کو ہنسنے کا موقع نہ دیں معلوم جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے اللہ عمین یا حصب کے من جوہد البلاَ و درک رسو کیا اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں یہ بلا اور مصیبتوں کی بہت زیادتی سے جہد الفلا کہ بہت زیادہ مصیبت تکلیف بندی کے اوپر آئے جسے وہ بالکل نہ کے بے بس اور لاچار ہو جائے تو اس کو جوہر بلا کہا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچے زیادہ ہو اور وسائل کم ہو اس کے لیے بھی بلا کا لفظ اس استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کی ریسورسز آپ کے انکم سے یعنی آپ کی جو انکم سورسز ہیں وہ آپ کی ایکسپنسز سے کم ہو بہت زیادہ اور آپ بہت پریشان میں ہوں بلاؤ تو اس کے لیے جوہر دل بلا ادر کے شکا کہ میں بدبخت بن جاؤں یا مجھے بدبختی پالی بعض اقتدار بندہ اچھے کام کر رہا ہوتا ہے اچانک مطلب ایک ایسے راستے پہ چل پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ساری اس کی نیکیاں بھی غلط ہو جاتی ہے اور وہ شکی اور بدبختوں میں لے کر جاتا ہے تو اسلم نے بھی بنا مانگی ہے وسوئی القضا اور بری تقدیر سے سب فیصلے یا اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ ہر طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں میرے لیے کوئی برا فیصلہ نہ فرمائیے گا آپ کو قادر مطلب کہ آپ کو مختار ہیں تو میں برے فیصلے سے بھی آپ کے برے فیصلے سے بھی بنا مانگتا ہوں وہ شماعت الادا اور دشمنوں کے ہنسنے سے بھی بنا مانگا. کہ میرے ہر سے کوئی ایسا کام ہو جائے میرے مجھے ایسی کوئی تکلیف پہنچ جائے یا ذلت کا کوئی نقشہ سامنے آ جائے جس سے میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع مل جائے تو یہ اپنی مدح کی دعا میں رکھیں نبی کراری دعائیں اللہیہ عزب کے مین جوہ دل بلائے ودر کے شکا و کے شکائے وصول قضائے و شماعت ان شاء اللہ واٹس اپ کر دیں تو انہوں نے کہا کہ میرے اوپر دشمن کو ہنسنے کا موقع نہ دے والا تاج عملی ظالمی اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ کھڑا نہ کر دے مجھے ان سے نہ بنا دے کہ میں ان ظالمین کے ساتھ نہیں ہوں جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے ان نہ شرک اللہ ظلم و نظم سب سے بڑا ظلم ہے اور اس ظلم میں میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں نہ یہ کہ میں نے ان کے اوپر کوئی مداہنت کی ہے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور نہ میں ان کے ساتھ اس کام پہ راضی تھا نہ اس میں شامل تھا تو علیہ السلام کو بھی احساس ہوا تو فرمایا خالہ علیہ السلام نے فرمایا رب فر یا اللہ میری بھی مغفرت فرما دے ولی عقیر اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دے وہ کھلنا فی اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کر دے گنتا الرحم الرحمین اور ٹو تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے ارحم ہے سب سے بڑا سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو کو احساس ہوا تو اس نے بھائی کے لیے بھی دعا مانگنی دی اور اپنے لیے بھی دعا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مرل ہے دعا کے لیے کہیں تو اپنے آپ کو بھی محتاج ہی سمجھے بعض لوگ مندے کہ کوئی دعا کے لیے کہے تو اپنے لیے نہیں اس کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں لیکن موسم السلام نے اور اس سے مطلب کہ علماء نے یہ مسئلہ حرض کیا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو بھی ہر وقت اللہ کا مطالعہ اب موس علیہ السلام کی تو کوئی غلطی نہیں تھی لیکن خود مطلب ہے کہ یہاں پہ موسی السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں اور یہ کمی کوتا ہے کہ اپنے بھائی کو ایک غصے کی حالت میں ایسے مطلب کی پوزیشن میں ڈال دیا وہ خود اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی وہ اور اپنے بھائی کے لیے بھی مانگی کہ اعلیٰ مجھے بھی معاف کر دیں میرے بھائی کو بھی معاف کر دیں اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل کرنا اب جو اللہ کی رحمت میں کوئی شامل ہو جائے تو اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور جنت اس کے لیے واضح ہو جاتی ہیں قرآن تارحم الرحیمی اور تو, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو پھر مطلب ایک وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم ہے اس صفت رحیمی کی وجہ سے صفت رحیمی کی وجہ سے ہر کسی کو کھانا بھی ملتا ہے پینا بھی ملتا ہے رزق بھی ملتا ہے شیلٹر بھی ملتا ہے یہاں تک کہ کے مسلمانوں کو بھی ملتا ہے صافروں کو بھی ملتا ہے رحمان اور رحیم دونوں کی کسی رہیں اور یہ جو صفت رحیم ہے یہ ایک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمیت مسلمانوں کے لیے بہت خاص ہوگی تو رحیم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن بھی خاص رحمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی اور جس وقت بھی بندہ دعا کرتا ہے جب یہ کہتا ہے کہ یارحمرحم یار رحمِ یار یا کرم الکرمین یا ضلع قوت المتی یا زلزلہ علیہ کا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس طرح بندہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام لے کے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں تو اس وجہ سے بہت زیادہ دعاؤں میں یہ ہمراہ غلط آتا ہے ان النزینتحض الجلہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچرے کو معبود سے انالحم غزب تو پہنچے گا ان کو اللہ کا غزب میں رب ہے کی طرف سے وہ ذلت الفلحیاتی دنیا اور ذلت اور رسوائی دنیا کی زندگی میں وہ قزا ال کا اور اس طرح اہم سزا دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو مفتر جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا کسی اللہ کی کے نقل کے اوپر جھوٹ جھوٹ باندھے کہ وہ کر دیں تو جن لوگوں نے اب اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے کیا فیصلہ کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ تو توبہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے مو علیہ السلام اور حرم علیہ السلام کی تو توبہ قبول کر دی لیکن قوم کے توبہ قبول کرنے کے لیے اللّہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور یہ بچڑے کو معبود بنا لیا تو ان کو تو عنقریب میرا عذاب جو ہے وہ پہنچے گا اور ان کو میں عذاب میں مبتلا کر دوں گا اور نہ صرف ایک عذاب میں مبتلا ہوں گے وہ ان الفلخیا تھی دنیا ان کو دنیا کی زندگی میں زرعی بھی کر کے رکھ دوں گا اب سب سے پہلے سامری کے لیے فیصلہ ہوا سامری کے لیے تو اس کا کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا علیہ السلام نے اس کے لیے بدعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ بدعا قبول کر دی کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیے آئسولیٹ کر دیا گیا پوری سوسائٹی سے اور اگر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا تو اس کو بھی تیز بخار ہو جاتا سامری کو اور اس بندے کو بھی بخار ہو جاتا تو وہ لوگ اسے اس دور بھاگتا پھرتا تھا اور چلاتا تھا اور کہ مجھے ہاتھ نہ لگائی کوئی اس کے قریب بھی آتا تھا تو وہ کہتا کہ لابساز مجھے ہاتھ نہ لگائی اس کو تو دنیا میں ضلعت بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ کا یہ اذاب بھی مل گیا اور جو باقی قوم تھی انہوں نے جب توبہ تو ان کو جیسے میں گزر چکے خطوب ولابار کو کہ تم اپنے رب کی طرف توبہ کرو لیکن کیسے فت العن پھنسکو کہ اپنے آپ کو قتل کرو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو قوم توبہ قبول کرنی تھی ان کے اوپر ایک تاریخی اور بادل مسلط کیے اور سب لوگ جمع ہو گئے ایک میدان میں اور انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا تو ستر ہزار لوگ کس نے باپ نے بیٹے کو قتل کیا بیٹے نے باپ کو قتل کیا بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ انہوں نے تو تب جا کے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ ان کو ذلت بھی پہنچے گی اور عذاب بھی میں رہیب ان کو پہنچنے والے ہے وہ قزاء کا سے مختلف اس طرح جھوٹ باندھنے والوں کو اللہ کے احکامات کے اوپر جھوٹ باندھنے والوں کو ہم یہی سزا دیتے ہیں اور اس سے مخصرین نے لکھا محدثین نے کہ جو بندہ بھی دین کے کسی کام میں جھوٹ نکالتا ہے یا جھوٹ احکام بناتا ہے یا بدعت نکالتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں اور یہی کہا گیا کہ بے جتی جو ہے ان کے چہرے کے اوپر اگرچہ وہ دنیاوی لحاظ سے بہت جا والا بھی ہو تو اس کے چہرے کے اوپر ایک نروست اور ایک ذلت جو ہے وہ تاری رہتی ہے وہ لذن عامر اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے سم اتابو میں بادہ اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا وہ آمنو اور ایمان لے آئے ان ربک میں بادہ الحب الرحیم تو بے شک تمہار رب اس کے بعد بہت ہی مغفرت والا بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے یہ کام اصول بتا دیا کہ نارملی اگر کوئی گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اور ایمان بھی لے آئے ہیں۔ ایمان شرط ہے اس کے ساتھ ان نہ میں بعد ہے اللہ رقول و تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والی بھی ہے رحم فرمانے والی بھی ہے لیکن بلی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ان کی توبہ اس طرح قبول کر دی کہ ان کو قتل کروا کے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کر دی کیونکہ اتنے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات گارے کے احسانات تھے ان کے اوپر فرون کی چکی میں ظلم کی چھکی میں پس رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کے ظلم سے نکالا دریا میں راستے دیے اور ان کے لیے بار و چشمے جاری کر دیے اور جو چیز من و صلوا ان کو دیا گیا تھا اور کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نہیں دی تھی اس کے باوجود بھی وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور اگلی آیات میں ان کی مزید مدعے کے سامنے آ رہے ہیں کہ حص اس اسلام نے ان کو وہ پہ لے گئے تھے ستر بندوں کو انہوں نے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ کی بات نہیں مانتے آپ سے جو اللہ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ نہ ہو کوئی اور ہو تو ہمیں اللہ ڈائریکٹلی دکھا دیجیے تو تب ہم آپ کی بات مانیں گے تو اس طرح بندے کے فضول اور ذلت والی قوم دی تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کی توبہ حسایت کے مطابق قبول نہیں کی نہ ہو تو کوئی بھی بندہ جتنی بھی برے عمال کرے لیکن دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرے تو اللہ تعالی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اطائی میں نظم پہ کم اللہ ضمبلہ توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اور یہ بھی ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ عطائیب الظم احباب الرحمٰن حبیب الرحمٰن جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے نیکی سے مطلب ہے کہ یہ نہیں کہے گیا کہ جو نماز پڑھے گا تو وہ ضرور اللہ کا دوست بنے گا لیکن جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب رکھتے اللہ تعالیٰ مغفرد فرمانے والی بھی ہیں اور اہم فرمانے والے بھی ہیں ولم ادا موثل غزل جس وقت علیہ السلام سے غصہ چلا گیا یعنی غصہ ٹھنڈا ہوا اخذل العا تو آپ نے پھر تختیوں کو اٹھا لیا وہ جو زمین پر رکھی ہوئی تھی ڈالی ہوئی تھی تو کچھ جو اسرائیلی روایات ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ تختیاں سات تختیاں تھی اس میں چیر ٹوٹ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا وہ احکام اس کے چلے گئے صرف ایک تختی رہ گئی تھی مصلح نے وہ تختی اٹھا لی لیکن ایسا مطلب ہے کہ احادیث شریف میں اور جو مخصرین نے لکھا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں مصلی اسلام نے رکھی تھی اور یہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضل الواح اس نے وہ تختیاں اٹھالی لوہ صرف نہیں کہا گیا الواح کی وہ ساری تختیاں مصعلی اسلام نے اٹھالی وفی نسخہ تہا اور اس کے نسخے میں نسخہ لکھی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے چونکہ مصلی اسلام کے اوپر عزی اسلام پہ تو وہی آتی تھی اور عزو اسلام پہ پر فرمایا کرتے تھے کہ اس کو فلاں صورت میں لکھو اور کا نے وہی دے لیکن مصلی السلام کے اوپر جو وہی آئی تھی جو کتاب آئی ہوئی تھی وہ لکھی ہوئی کتاب تھی نسخہ تھا ریٹن فارم کو فی نسبت اور اسی نسخے میں ہدا میں ہدایت تھی وہ رحمت النظین نے رب اور رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں یہ من اللہ سے ڈرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر مدعہ تفصیل حدیث میں بتائی ہوئی قطع ایک روایت ہے کہ عموم ص نے جب تختیاں اٹالی تو اس میں جو احکامات دیے ہوئے تھے تو اس میں یہ بھی دیکھا ان احکامات میں کہ ایک قوم ایک امت بعد میں آئے گی جو نبیوں والا کام کرے گی امر بالمعروف اور نئیمل کر اور آ... وہ سب سے پہلے تو بو صلی السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ وہ امت مجھے عطا کر دے تو نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عبوص علیہ السلام سے کہہ دیا کہ وہ امت آپ کی نہیں وہ عمر المعلس کی امت دے. پھر اس نے مطلب کہ یہ لکھا ہوا دیکھا کہ وہ لوگ وہ لوگ امر بالمعروف نئی کے بعد جو دوسری بات اس میں لکھی ہوئی تھی کہ وہ صدقہ جب دے گے تو وہ اپنے صدقے کو خود کائیں گے پچھلی عمر جو ہے صدقہ جب دیا کرتے تھے تو وہ اس صدقے کو آگ جلا دیتے تھے یا چرند پرند کہا جاتے تھے وہ خود نہیں کہہ سکتے تھے تو وہ اپنے صدقے کو خود کائیں گے تو اس نے کہا کہ میری یہ مجھے یہ عمر دے دے تو اس نے کہا کہ یہ بھی محمد وسلم کی عمر کسے بتائی اس طریقے سے کہ ان کے لیے باقی امرتوں کی نماز اپنے سومے اور گرجے کے بغیر نہیں ہوتی ان کے لیے پوری زمین کو جو ہے وہ عبادت گاہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کی تو اس کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بم مجھے دے دے امت مجھے دے دے تو وہ بھی وہ بھی آپ کو نہیں دی گئی کہا گیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس طریقے سے یہ تھا کہ یہ امت ایسے ہوگی جو آئے گی سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گی تو تب بھی موسیٰ علیہ مصلح نے کہا کہ یہ امت مجھے دے دیے جی, دے دیجیے دوسروں نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ وسلم ایسی امت ہوگی جو آخری فتنوں کے دور میں دجال کے ساتھ جہاد کرے گی اور رجار کو قتل کرے گی انہیں کہ یہ امت مجھے دیجیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ حضرت مسلم حکومت ہے تو پھر آخر مبوص علیہ السلام نے یہ دعا کی کیا اللہ مجھے اس امت میں سے بنا دیجیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کتنی بڑی فضیلت ہے کنتم تم خیر امت ان اخرجت الناس اور جو سب سے پہلی بات ہے تعمرانہ بن معروف اور تنہا ونل کہ نیچی کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے یہ ایمان کی دولت اور صرف ان لوگوں کے لیے رب حبو جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہیں اور ممن خواب و مقامہ رب رب ہی اور نہ ہوا پہنل جن ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گئے اور ان نے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو خواہشات سے بند تب روک سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی حضوری ہو اس کو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے بھی, بھی قادر دیں اللہ تعالیٰ سے سزا دینے بھی, بھی قادر دریں اللہ کا خوف دل میں ہو تو بند تقوی وہ اختیار کر سکتا ہے تو ان کے لیے ہی مقام کیا ہے ان کا مقام جو ہے وہ جنت ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح ڈرنے والا جو اللہ تعالی کا خوف رکھتے ہیں ان میں سے بننا ہے سوری جمال بھائی آج آپ تھوڑا لیٹ ہو گیا درس نہیں اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کہتے تو تھوڑا ہم ویٹ کر لیتے آج آپ کا نہیں آیا عدالت حسن میں نئی رضام گناہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رسول اللہ اور ملک نمایاں دو شخص فرد نماز کے بعد خوشی پڑھ رہتا ہے وہ دوسری نماز تک پیدا سال کی حاصل میں رہتا ہے مسلم حایا جب تم مغرب کی نماز سے پاروا کے ساتھ مرتے ہوئے پڑ گئے کرو اللہ عظیم سے اور پھر اس جائے تو اور اگر اس دعا کو ساتھ متوق کے بعد کر لو اور اس دن تمہاری بول جاتے ہیں کہ دو سورجاسل نے تاکہ سننے والے کے قدم باقی اہمیت ہوا پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ نے ساتھ فرمایا خبر وقت میں کے ساتھ بنایا والو بہتر پڑھ لیا کرو کیوں کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے بہتر پڑھنے والوں کو بہتر وائر سے بہتر دوڑ ادب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نکل ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے دوڑ کا کوئی چکر پڑھنے کے اس وجہ سے جس کی نماز حضرت اور انچار کروایا اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز اٹھائی ہے وہ تمہارے لیے سرخ پھوپوں سے بھی بہتر ہے وہ نماز سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس کا وقت نماز سے درج شریف پڑھ